بسم اللہ, اللہ تعلیٰ تینسنی تین تقویم صدق اللہ شاہ صدی ربی یسر و, و, و تم امین یا ارب العالمین میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک اور مختصر صورت سے کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان آیا کو قابل ہوں گے جملہ فیلیا وہ ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہوتا فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے فائل دو صورتوں میں آ سکتا ہے یا وہ پروناؤن ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے اگر پروناؤن ہوتا ہے تو گردان پوری آپ استعمال کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو فائل اور اگر ناؤن ہوتا ہے تو گردان سے صرف ایک اور چار لفظ استعمال کر سکتے ہیں جملہ فیلیا میں نیکس پارٹ مفہول ہوتا ہے یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں فیل واقع ہوتا ہے یہ منسوب ہوتا ہے اور یہ بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے ناؤن اور پروناؤن اگر پروناؤن ہوتا ہے تو اٹائچ زمایت جو ہیں ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, والے استعمال ہوتے ہیں مرکب ناقصہ میں سے مرکبے جاری متعلق کو استعمال ہوتا ہے جملہ فیلیا میں جبکہ باقی تینوں مرکبات مرکب توصیفی اور اضافی فائل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں یہاں تک الحمد ہم نے پڑھ لیا اور تمام چیزیں ہماری کور ہو گئی ہیں آج ہم فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالی اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا ٹاپک ہے جی فیل ماضی میں زور پیدا کرنا نوٹ کیجئے گا میں نے ہیڈنگ دی ہے ماضی میں زور پیدا کرنا میں نے یہ نہیں لکھا کہ جملہ فیلیا میں زور پیدا کرنا اوکے؟ اس کا کیا مطلب میں نے کہا ہے فیل ماضی میں زور پیدا کرنا میں نے یہ نہیں کہا جملہ فیلیا میں زور پیدا کرنا شابر. جملہ فیلیا کا فیل ماضی بھی ہو سکتا ہے مظاہرے بھی ہو سکتا ہے تو ہم فیل ماضی میں زور پیدا کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں فیل مزارے میں زور پیدا کرنے کا طریقہ اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہوگا اگر دونوں کا طریقہ ایک ہی ہوتا تو میں کہتا جملہ فیلیا میں زور پیدا کرنے کا طریقہ اب فیل ماضی میں زور پیدا کرنے کا ہم طریقہ دیکھ رہے ہیں میرا سوال حسن آپ سے ہے آپ مجھے بتائیے زہابا مسجدی ٹھیک ہے یہ جملہ ہے کیسے پتہ چلا جملہ ہے اس میں فیل بھی ہے فائل اسی کے اندر ہے ٹھیک ہے جس میں یہ تینوں چیزیں وہ جملہ فیلئر ہوتا ہے ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ جملہ فیلئر کیسے پتہ چلا کہ ہے یہ جملہ فیلیا فیل سے شروع ہو رہا جو جملہ فیل سے شروع ہو جملہ فیلیا ہوتا ہے اوکے اور کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہوتا اس کا فائل کون ہے اس کا فائل کون ہے اس کا فائل کون ہے ہوا اس کے اندر ہے اوکے فیل فائل ہو گیا الل مسجد ہی کیا ہے متعلق رقبہ جاری ہے اور جی آپ کا زور ہی ہے بس باقی کوئی زور نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں زور لانا چاہتا ہوں تو فیل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے نوٹ کر لیں آپ فیل ماضی سے پہلے قد لگا دیں گے فیل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے فیل ماضی سے پہلے آپ کیا لگا دیں گے قد اب قد اب کا ترجمہ ہم کیا کریں گے اگر آپ تراجم دیکھیں تو قد کا ترجمہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا تحقیق بس. تحقیق اب وہ تحقیق جب ہم یہاں پر استعمال کریں تحقیق وہ مسجد کی طرف گیا تو جو زور ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہو جاتا ہے میرے خیال میں کیونکہ ہمیں تحقیق کا پتہ ہی نہیں ہے اوکے تو کوشش کریں اپنے اپنے جانے پہچانے محاورے میں ٹرانسلیشن لانے کی نہ کریں ٹرانسلیشن بس یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر اب زور ہے ٹھیک ہے اگر کرنا ہی چاہتے ہیں ترجمہ تو کر لیں واقعی وہ مسجد کی طرف گیا یقیناً وہ مسجد کی طرف گیا بلا شبہ یا بے شک وہ مسجد گیا تو وہی جو آپ نے انہیں کے ساتھ زور والے لفظ استعمال کیے تھے نا وہ سارے یہاں لگا دے بے شک کوئی مسئلہ ہے لیکن جب آپ تحقیق لگائیں گے نا تو اچھا بلا زور جو ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو قد صحابہ مسجد المسجدی زور پیدا ہو گیا اور اس کا ترجمہ آپ ایک اور انداز میں کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو زور ملے گا سنیے گا میں نے ایک ترجمہ کیا واقعی وہ مسجد کی طرف گیا ایک تجربہ میں کہہ رہا ہوں وہ مسجد کی طرف جا چکا ہے وہ مسجد کی طرف چلا گیا ہے تو زور پیدا ہو گیا چلا گیا ہے زور ہی نہیں ہے تو گویا آپ قد کا ترجمہ جو ہے میں بھی کر سکتے ہیں okay? پھر آپ کانٹراسٹ کے حساب سے جو بہترین ترجمہ آپ کو ملے گا وہ آپ دیکھ لیجیے گا بہرحال اس لمبی چوڑی بہار سے بچنے کے لیے آسان بات یہ ہے کہ ماضی سے پہلے قد نظر آ نا تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر زور ہے اوکے جی اوکے کد صاحب وہ مسجد کی طرف چلا گیا ہے یا باقی وہ مسجد کی طرف گیا مزید زور پیدا کرنا چاہتا ہوں میں ٹھیک ہے مسجد زور تو میرے پاس لام ہے جو ہمیشہ مزید زور کے لیے آتا ہے وہی لام تاکید اب اس کو میں کد کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ انا کا مسئلہ تھا لام کے ساتھ لیکن قد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لام کے ساتھ ٹھیک ہے نا اوکے تو کیا بن گیا لقد لقد اب لقد کا ترجمہ آپ کو ملے گا البتہ تحقیق البتہ تحقیق اور اتنا زیادہ زور تھا وہ البتہ تحقیق میں گم ہو گیا آپ کو بس اتنا پتہ چاہیے اس میں ڈبل زور ہے بس یہ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں قسم کھا لیں اللہ اللہ کی قسم لقد ال ال مسجدی تو ریزلٹ یہ نکلا کہ جب بھی آپ کو یہ تین چیزیں نظر آئے قسم لام اور قد تو اندازہ کر لیں بات کس قدر زوردار انداز میں کی جا رہی ہے اور چار زور آپ کو مل رہے ہیں کون کون سے چار ایک قسم ایک لام ایک قد اور ایک کہنے والے کا اوکے اب یہی چار زور میں آپ کو دکھاتا ہوں سوزو تین میں سوزو تین میں یہی چار زور دکھاتا ہوں نمبر ایک کلام اللہ نمبر ایک کلام اللہ دوسرا زور متینی قسم کھائی اللہ تعالی نے کس کی انجیر کی ٹھیک ہے انجیر کی قسم کھائی اور پھر غور و فکر کرنے والوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ یہاں پر انجیر پھل مراد نہیں ہے بلکہ وہ مقام مراد ہے جہاں پر انجیر باقصد پائی جاتی ہے اور پھر وہ مقام کون سا ہے وہ مقام انہوں نے دیکھا کہ یہ انبیاء جہاں پر شام فلسطین کا ایریا ان کا مسکن وہاں پہ باقصد پائی جاتی ہے تو گویا مقام ذکر کیے گئے اور مقام سے مراد پرسنالٹیز پھر لی گئی کیونکہ آگے دیکھیں آپ کو اسی طرح ملے گا دوسری قسم آ زیتون کی یہ بھی علاقہ اور یہ دونوں علاقے وہی ہیں جہاں پہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگیاں گزاری تیسری قسم کھائی و توری سین توری تور کہتے ہیں پہاڑ کو تور علب لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے تو مضاف آگے اینا کی آواز آ رہی ہے نا اینا کی آواز آ رہی ہے نا تو گویا ایک رائے یہ ہے کہ جمع سالم لفظ ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ سینین جو ہے غیر مصرف اسم ہے غیر مصرف جب مجرور ہوتا ہے تو زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ لفظ کی ڈیٹیل ہے اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سمپل تور سینین تور سینا یا تور س کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں جہاز علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے ٹھیک ہے تو پہاڑ کی قسم کھائی جگہیں آ نا اور جگہوں سے براد پرسنالٹیز وہاں انبیاء علیہ السلام یہاں پر حضرت حسا کو الگ سے ذکر کیا گیا اور پھر چوتھی قسم ہاضل بلادل ہاضل بلادل کون سا مرکب ناقص ہے جو پہچان لے گا اسے میری طرف سے شابش ملے گی مرکب شاعری ایکسیلنٹ مرکب شاعری مرکب شاعری کتنے پار سوتے ہیں دو ٹھیک ہے اشارہ اور بشعرہ تو ہاذا اشارہ البلدی بشارلہ ہو گیا یہ آگے الامین کیا ہے صفت ایکسلنٹ جو مشعر الح ہے وہ مرکب توصیفی ہے یعنی البلد موصف بھی ہے صاحب اور الامین اس کی صفت ہے ٹوٹل مرکب اشاری ہے اور مجھے بتائیے مرکب اشاری کر آپ کے مرف مسو مجرور مجرور ہے کس وجہ سے واو کسمیا کی وجہ سے ٹھیک ہے نا واؤ کسمیا ہو گیا نا کسم چار چیزوں کو کسم کر لے نا ٹھیک ہے تو گویا یہ جار اور یہ مجرور جار مجرور مرکب جاری آپ نے یہ جو ہے نا اچھی طرح کرنی ہے اس کو سمجھنا ہے یعنی اس کی سکتے ہیں کہ پہلا والا واؤ کسم کے لیے لے لے اور واؤ کے بعد آپ کو होता کے بعد کے بعد یہ تو نہیں ہوتا کہ آگے حامدین ہوگا تو اس طرح کر لیں یعنی واو کے بعد جو اس میں ہوتا ہے اس کا اراب وہی ہوتا ہے جو واو سے پہلے والے کا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ انجیر اور زیتون اور تور سینا اور اس امن والے شہر کی قسم اس طرح کر لیں یا چاروں کو الگ کر لیں انجیر کی قسم زیتون کی قسم تورے سینا کی قسم اس امن والے شہر کی قسم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس بھی میں نے کہا ایک دفعہ قسم شروع میں کر کے باقی واؤ ساتھ جوڑ دے باہر اللہ تعالی نے کسمیں کھائیں چار چیزوں کی یہاں پہ دو پھل دو مقامات اور جب غور و فکر کرنے والوں نے غور و فکر کیا تو ریزلٹ یہ نکلا کہ ایکچولی یہ پھل کیونکہ کوئی نہ کوئی کوئی مطابقت ہونی چاہیے نا دو پھل قسم ہو رہی ہے آگے دو مغم آدی قسم ہو رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات تو غور و فکر قرآن میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بھی جگہیں مراد ہیں کیونکہ آگے دو جگہیں ہیں تو گویا چاروں جگہیں ہوگی اگر چاروں جگہیں ہوگی تو جگہیں مراد نہیں ہیں کیونکہ آگے جس ویز سے قسم کھائی جا رہی ہے نا وہ انسان کے بہترین ساخت پر ہونے پر قسم کھائی جا رہی ہے تو گویا یہاں مراد وہ رادنلٹیز ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام ان کو گواہ بنایا گیا خاص طور پہ دو کو ذکر کیا گیا حضرت موسا کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قسم کس بات پہ کھائی گئی لقد نا خلقنا نے پیدا کیا الانسانہ انسان کو فی تقریم. احسن تقویم احسن تقویم میں اس کو ابھی اسی طرح رہنے دیں اس پہ تفصیل سے بعد بعد میں کریں گے تو دیکھیں چار زور مل گئے زویب. نمبر ایک قسم پہلا تو کلام اللہ نمبر دو قسم نمبر تین لام نمبر چار خط وہی جو میں نے کہا تھا لقد ولہ لقدا مسجد ٹھیک ہے نا کہ وہ تین و زیتونی و تور سینا و حاضل بل دل امین لکد خلک نل احسن تقویم دیکھیں خلقنا فی الماضی فیل با فائل الانسان مفہول منصوب فی آسانی تکویم و رقم جاری متعلق وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تکویم کے معنی یہاں پر ساخت کے کیے گئے میں اس کو تھوڑا سا بازے کرنے کوشش کرتا ہوں باہل گرامر سمجھ آگئے آپ کو اس کی ٹھیک ہے نا انسان بہت جب انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا اس دنیا کی زندگی میں آپ کو روز ہی کسی نہ کسی انسان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ درپیش ہوتا ہے بجلی خراب ہو گئی تو الیکٹریشن کو بلانا ہے آپ نے پمپ خراب ہو گیا آپ نے پلمبر کو بلانا ہے اب مجھے بتائیے آپ کا ایکسپیریئنس الیکٹریشن کے ساتھ پلمبر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے پتہ ہے نا سب کو گھر میں ایمرجنسی ہو اور آپ اسے فون پہ فون کیے جا رہے ہو وہ کہتا ہے جی میں ابھی آیا ایسے نا ابھی آیا جی آیا جی بس آگے رستے جہاں جی پہنچ رہے ہیں جی اس کا رستے ہی نہیں ختم ہوتا ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں راستے ہی نہیں ختم ہوتا ایسے اور پھر دوسرے معاملات آپ دیکھیں آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے دھوکے ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں یار میں یہاں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا اور سینسٹو انسان جو ہے نا وہ انسان سے ہی اتنا بدزن ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ کہتا ہے یار یہ انسان میں نہ نا خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے انسان میں خیر ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا ایکسپیرئنس یہ بتا رہے نا جب یہ کیفیت ہونا تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کون تھے یہ بھی انسان تھے انسان ہی تھے نا ان کو گواہی کے طور پہ پیش کیا اور بتایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا انسان کی بہترین ساخت سے مراد انسان کا وہ روحانی وجود ہے سما ردد نہ صاف پھر اس روحانی وجود کو نچنوں سے نچلے میں یعنی اس حیوانی وجود میں ڈال دیا آمنو اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے یعنی انہوں نے محنت کی فلاحم اجروں پھر ان کے لیے اینڈ لیس اجر ہے نا یعنی آپ اگر مجھے دیکھیں تو میں آپ کو بظاہر جو نظر آ رہا ہوں یہ میرا آپ کو ایک حیوانی وجود نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پانچ فٹ دس انچ کا ایک انسان کھڑا ہے آپ کے سامنے جس کی دو آنکھیں دو کان ہیں ایک ناک ہے ایک زبان ہے ایک وجود اس کے اندر ہے جو روح ہے ٹھیک یہ جو حیوانی وجود ہے اور وہ جو روحانی وجود ہے ان دونوں وجودوں کا خالق کون ہے اللہ تعالی حوانی وجود کو اللہ نے کس سے تخلیق کیا مٹی سے مٹی سے تخلیق کیا لہذا اس حیوانی وجود کی ساری خوراک مٹی میں رکھ دی مٹی میں نا خوراک اس کی بچہ چلو میں کیا کھاتا ہے مٹی کھاتا ہے نا بڑا ہوتا ہے تو پھر مٹی میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں مثلا پھل گندم ٹھیک ہے انڈے آپ کہیں گے انڈے کہاں مٹی سے نکلتے ہیں انڈے تو مرغی سے نکلتے ہیں تو مرغی کہاں چل چکتی ہے مٹی میں ہی بکری گائے گوشت کہاں مٹی میں جانور مٹی میں چڑھتے ہیں تو اس کی ساری خوراک اللہ نے مٹی میں رکھ دی مٹی سے پیدا کیا مٹی میں اس کی خوراک رکھ دی اور جب یہ مرے گا تو یہ وجود کہاں جائے گا مٹی میں مٹی سے پیدا کیا مٹی میں اس کا کھانا پینا رکھ دیا اور جب یہ ختم ہوا تو مٹی میں واپس بھیج دیا لیکن وہ جو روحانی وجود ہے اس کی تخلیق کس سے ہوئی ہے مٹی سے اس کی نور سے ہوئی ہے لہذا اس کی خوراک بھی نورانی ہونی چاہیے اور نوران خوراک اوپر سے آئے گی اور جب دونوں وجود کٹتے ہیں تو یہ کہاں جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے نا ادھر لیکن اللہ تعالی نے دونوں وجودوں کو ایسے جوڑا ہوا ہے کہ آج تک ڈاکٹرز بڑی سے بڑی سائنس جو ہے وہ اس بات کو ابھی تک حل نہیں کر سکی کہ کیسے جڑے ہوئے آپس میں اللہ نے کنیکٹ کر دیا دونوں وجودوں کو ایسے ہی نا اب یہ جو حیوانی وجود ہے نا جو مجھے نظر آ رہا ہے مجھے دن رات اسی وجود کی فکر لگی رہتی ہے مجھے اسی کی خوراک کی اسی کی نش کی ٹھیک ہے نا وہ جو روحانی وجود ہے وہ بےچارا اندر پڑا ہے اس کی فکر ہے ہمیں کوئی نہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس روحانی وجود کو پالش کرنے کے لیے ایک ماہ کا پروگرام دیا ٹھیک ہے نا کس ماہ کا رمضان کا کہ اس ایک ماہ تم ایک ایکسرسائز کرو کیا ایکسرسائز ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ایک خاص وقت تک اس حیوانی وجود کو کچھ نہ کھانے کو دو نہ پینے کو دو نہ اس کی بات مانو Okay. جب شام کو مرنے والا ہو نا تو پھر اسے تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو کوئی آنکھیں کھولے گا. اب یہ بیچارا کمزور ہوگا اور وہ جو اندر وجود ہمارا دفن ہوا ہوا وہ کوئی آنکھیں کھولے گا اب وہ آنکھیں کھولے گا تو اب اسے خوراک دو اس کی خوراک کیا ہے قرآن یعنی تراوی کے لیے جاؤ ٹھیک ہے قرآن سنو اس کی خوراک اسے پہنچاؤ اب یہ 29 یا 30 دن اگر یہ تم کام کر لو گے تو ریزلٹ کیا نکلے گا یہ کمزور ہوگا وہ نشو نما پائے گا اور پھر اس کے بعد ایک مہینے کے بعد کہ 11 مہینے سکون سے گزر جائیں گے لیکن ہمیں اللہ تعالی کا یہ پروگرام شاید پسند نہیں آیا ہم نے رمضان میں بھی اسی وجود کی فکر کی روزہ رکھا لیکن جب افطاری کا وقت آیا ایسا کھایا ٹھیک ہے ایسا کھایا کہ بھی پڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہی ایسی نا یعنی سمپل سی بات ہے دیکھیں جو بھی گھروں اٹھا کے دیکھ لیں آپ اس گھر میں آپ کو دودھ اور فروٹ رمضان میں لازمی ملے گا عام روٹین میں چاہے نہ ہو ایسے نا خاص خیال رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے رمضان میں تو ہم نے اس مہینے کا بھی استعمال نہیں کیا لہذا ریزلٹ کیا نکلا جب رمضان ختم ہوا تو کوئی چینج آئی کوئی چینج آئی کوئی نہیں آئی ویسے رہے حالانکہ کتنا زبردست پروگرام تھا کہ اس حوانی وجود کو کرو کمزور اس روحانی وجود کو کرو پالش ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے ایک چلی اسی روحانی وجود کی بات کیے کہ مرکب انسان. انسان ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا یہ اس کی بہترین ساخت ہے روحانی وجود اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتا ہوں اس شہر کی حاضل بلد اس شہر میں رہتے ہیں یا آپ اس شہر میں حلال کر دیے گئے والد کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی اور کس بات میں قسم کھائی لقد خلق نل انسان فی کبد کبت کو نکرا لا کر بتایا گیا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا کبت کہتے ہیں مشقت کو اور نگرا لا کر انتہا درجے کی مشقت لقد خلق نل انسان فی کبد ہم نے انسان کو بہت مشقت میں پیدا کیا اور قسمیں کن کی کھائیں؟ لاسم بھی حاضر بلت مکہ کی نبی ان کی زندگی پہ غور کریں مشقت تھی کہ نہیں تھی جس کو پروف کیا حلنو بھی حاضر بلد. اس بلت میں مقیم یا آپ نے دین کے لیے جو مشقت اٹھائی اس میں آپ گویا حلال کر دیے گئے ان کے لیے وہ وہاں پر مکھی مارنے پر تو پریشان ہوتے ہیں لیکن آپ کو اذیت دینے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی وہ والدی ہوں اما اور یہاں پر مراد فسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل السلام کی قسم دکھائی گئی ان کی زندگی بھی دیکھ لیں آپ مکہ میں جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے ہیں انہیں اس کے بعد مشقت ہی مشقت ہے اور یہ بات پروف کر رہی ہے کہ ہم نے تو انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا اپنی زندگی پہ غور کریں نظر دوڑائیں بچپن سے مشقت ہی نہیں ہے کیونکہ جی؟ چند وہ سال تھے نا جس میں بس کھیل کود میں گزر گیا اس کے بعد جیسے اسکول قدم رکھا آپ نے مشقت شروع اتنا بھاری بیگ کتابوں کی مشقت ٹیوشن کی مشقت ٹھیک ہے پھر سپارے کی مشقت جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے آپ کو بڑا بھائی یا والد نظر آتے تھے بڑے ہم صبح اسکول چلے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ابھی تک سوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کبھی آپ نے چھٹی کی تو آپ کو نظر آیا کہ بڑے میں بڑے آرام سے اٹھتے ہیں تیار ہوتے ہیں کوٹ شوٹ پہنتے ہیں ٹائی شائی لگاتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں کیا لائف ہے ان کی پھر جب پریکٹیکل لائف میں آئے نے پینٹ اور ٹائی لگائی تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں وہی اچھا تھا نا مشقت بڑھ گئی پھر آپ نے سوچا کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو شادی ہو جائے گی گھر بار ہو جائے گا تو کچھ سکون ہوگا دیکھیں کیسا سکون ہوا پھر ٹھیک مشقت اور بڑھ گئی بچوں کی مشقت پھر آپ نے کہا بچے بڑے ہو جائیں گے کچھ سکون ہوگا جب بڑے ہوئے تو اور طرح کی ٹینشن ان کے فیوچر ان کے مستقبل کی فکر ساری زندگی انسان کی اسی میں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ لگت حل انسان کو مشقت میں پیدا کیا انسان کا, کا کی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان تو مشقتیں اٹھاتا ہوا مشقتیں جھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف فملاکی اور پھر رب سے ملاقات بھی ہوگی اور رب سے ملاقات کا مطلب کوئی ہیلو وائی نہیں ہے حساب کتاب ہمارا یہی مسئلہ ہے نا یعنی پہلے تو بات ہے کہ, کہ حیات کہ بندے ہم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی ہم سے نجات پائے کیوں موت تک تو بھائی صاحب سلسلہ جلنے ہی جلنے اور بعدوں کا بندہ تنگ آ کے کہہ جاتا ہے کہ یار اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن مسلمان کا مسئلہ ہے نا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے میرے اسٹوڈینٹ نے یہ ساری باتیں سن کے ایک بڑی پیاری بات کی میں وہ شیئر کرتا ہوں اللہ تعالی ذائقہ خیر دے اس نے کہا کہ سر اگر انسان کی زندگی میں مشقت لکھی دی گئی ہے تو کیوں نہ اس مشقت کو پھر اللہ کے لیے استعمال کیا جائے یہ مشقت اللہ کے راستے میں اٹھائی جائے مشقت تو ہے آپ کی زندگی میں لیکن اگر آپ اپنی ڈائریکشن بدل لیں گے تو مشقت تو ہوگی لیکن اس مشقت کا آپ کو فائدہ ہوگا آخرت کے لیے مشقت اٹھائیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق ٹھیک ہے جی اسی طرح اور آپ کے سامنے جملے ملیں گے قرآن مجید میں جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ذکری علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی بیٹے کی تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تو انہوں نے پھر پوچھا کہ انا یقون تمراتی آرن میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میری تو بیوی بانج ہے ہاں جی کد بلختو بلا پہنچنا کد بلختو میں پہنچ چکا ہوں ٹھیک yes. ہے نا کد بلخت منلے میں بڑھاپے کی بھی آخریت کو پہنچ چکا ہوں جواب آیا تھا کالا گزالے کا کالا ربو کا, yes. قد کا؟ من کب لو بل تک میں تجھے پیدا کر چکا ہوں دیکھیں چکاؤں کے ساتھ تجربہ بڑا اچھا ہو رہا ہے وہ بات نہیں ہوگی میں پہنچ چکا ہوں میں تجھے پیدا کر چکا ہوں من پہلے جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا آپ قد قد قد قد, قد کو پتا چل گیا جی سور ہے عام بات نہیں ہے لقد آ گیا اس کا مطلب ہے ڈبل زور ہے اور قسم پیچھے لازمی ہوگی اگر نہ بھی ہو تو لقد آتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پر قسم مراد ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا اس پہ میرا خیال ہے بات کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے سمپل کے ماضی میں زور پیدا کرنا تو شروع میں قد لگاتے ہیں جی. اب ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم اور کریں گے اور ان اللہ ماضی میں صرف ایک رہ جائے گا پورشن ماضی کو سوالیہ بنانا اوکے وہ ہم انشاءاللہ کل کر کے تو فیل مزارے شروع کر دیں گے انشاءاللہ چھوٹا تھا ٹاپک ہمارے جی فیل ماضی میں نفی پیدا کرنا یعنی فیل ماضی کو نفی بنانا جملہ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی زہبہ زیدن مدرساتی کیا ترجمہ ہوگا حسن ٹرانسلیشن ایکسپرٹ حسن جی زہبا سعید الدرساتی زید مدرسے کی طرف گیا میں کہنا چاہتا ہوں زید مدرسے کی طرف نہیں گیا یا زید سکول نہیں گیا تو ماضی کو منفی بنانے کے لیے اچھی طرح سن لیں ماضی کو منفی بنانے کے لیے پھر سن لیں ماضی کو منفی بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں ما لگ جاتا ہے ماضی کو منفی بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں کیا لگائیں گے ما جس سے جملہ منفی بن جاتا ہے ما ذہب اندراساتی کیا مطلب زید اسکول نہیں گیا ماں زہاب مدراساتی ماں حفظ تو سورت المل کی ماں نفی کے لیے حفیظ تو فائل تو میں سورت الملکی مزام ہے مفول اب آپ نے غور کرنا ہے فیل فائل مفول پر ٹھیک ہے سر میں نے سورہ ملک یاد نہیں کی ما کرا القرآن کیا مطلب ہے اس نے قرآن نہیں پڑھا ماں قتلوہ ماں قتل انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا سلبوہ انہوں نے اسے سولی نہیں دیسا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں قتلوہ ما سلبوہ ولاکن شب بھی حل ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ واق قتل نہیں کیا بلکہ کیا ہوا اس جملے کو پہچانے اور کلاس کو ختم کرتے ہیں رفعہ اللہ مجھے اس جملہ فیلیا میں پارٹس نکال کے دے دیں اور بس چھٹی آپ کی کون کون نکال سکتا ہے اس کے سارے پارٹ کرے مت ہاتھ کھڑے کریں شابش شابا شابا شابش فیل فائل مفول سارے کچھ بتانے ہیں پہچان لیے سب نے پہچان لی نا جی حسن فیل کیا ہے رفا فیل فائل کون ہے شاپ شاپا شاپا جلدی کرے رکات مس ہو جانی ہماری فائل کون ہے فائل کیا ہوتا ہے مرفوع نہیں ہوتا مرفوع کوئی آگے نظر آ رہا ہے آگے کوئی مرفوع نہیں ہے اللہ مرفوع نہیں ہے اگر اللہ مرفوع مرفو نہ ہوتا تو پھر کہتے اس کے اندر فائل ہے اللہ مرفو ہے تو اللہ فائل مرفوع فائل ہوتا ہے مفول کون ہے یہ حفول ہے اللہ کیا ہے متعلق فیل فائل مفول متعلق جملہ فیلئر بن گیا کہ نہیں بن گیا ترجمہ کر دو حسن جلدی سے پہلے کس کا کرتے ہیں فائل کا پھر مفول کا پھر متعلق پھر فیل کا جلدی سے اٹھا لینا جلدی کرو آصف ہاں بل رفعہ اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرح اٹھا لیا مکان اللہ عزیز حکیمہ اللہ تعالیٰ بالا دست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے یہی بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی سمجھ نہیں آتی لہذا ہم قبرے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں حضرت علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سبح کے اللہ اشد اللہ اللہ